الحمد اللہ حبی اللہ, یا اللہ, والسلام علیکہ یا نبیش اللہ یا نور ولید فرمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تم مجھ پر دروش شریف پڑھو اللہ زوجل تم پر رحمت بھیجے گا اللہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے نادین پیارے پیارے مدنی منو اور میٹھی میٹھی مدنی منوں آج ایک مرتبہ پھر سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات تو آج کے سلسلے کو بھی ابل تاخیر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے کیونکہ اس سلسلے میں تربیت فرماتے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے امیر السنت دامت برکاتوں لالیا بڑا ہی پیارا انداز ہوتا ہے آسان انداز ہے کہ ہر کسی کی انشاءاللہ اللہ سمجھ میں آ جائے گا اور امیر علیہسنت دعوت برکاتم لالیہ کے یہ پیارے پیارے گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی اماد تاری ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکات کیسے مزاج آپ کے الحمدللہ رب العالمین اللہ حال جی ماد بھائی آج بھی میں مدینہ مدینہ مدنی گلدستے ہیں کیا فرمائیں گے مدنی منو کے یوں سمجھے یوں تربیت کا سلسلہ جاری ہے کہ روز مرہ کہ ان کے جو معاملات ہیں اس میں ان کو کیا کرنا ہے صبح سے شام تک بہت سارے کام ہوتے ہیں بھائی کپڑے پہننے بھی ہیں بال بلانے بھی ہیں سرما لگانا بھی ہے سونا بھی ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے جانا بھی ہے آنا بھی ہے تو یہ سارے کام جو کرنے ہیں ان سارے کاموں میں بہت ساری سنتوں کا لحاظ رکھنا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض وسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا سیکھنا ضروری بھی ہوتا ہے تو دو چیزیں ہیں اور ہم نے اب تک وہ سرما لگانے کے بارے میں مدنی پھول سنے ہیں پانی پینے کے تعلق سے تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ پچھلے سلسلے میں دیکھا تھا لیکن پانی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال کے بارے میں بھی پانی پینے والوں کو کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے تو آج ہم اس موضوع سے اپنا سلسلے کا آغاز کریں گے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں زیادہ لگتی ہے تو پانی زیادہ پیتے ہیں ایک رات سے ایک سے ایک لیکن پیتے پیتے آخر میں پانی برتن میں بچ جائے تو آپ کیا کریں اور پیاز زیادہ لگی ہو تو جلدی جلدی بڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں یا نہیں ماشاء اللہ پیارا سوال ہے انڈال بھی کتنا میٹھا میٹھا جب پانی تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بچا کر یہ لوگ پھینک دینے کا رجحان بہت ہے تو یہ غلط ہے حضرت خلیفہ ہرون الرشید علماء دوست تھے دربار میں علماء کا مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا ایک مرتبہ پانی پینے کے واسطے تھے منگایا منہ تک لے گئے تھے پینا چاہتے تھے کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا امیر ذرا کھیلے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں فوراً خلیفہ نے ہاتھ روک لیا انہوں نے فرمایا اگر آپ جنگل میں ہو اور پانی میسر نہ ہو اور پیاس کی شدت ہو زور کی پیاس لگی ہو تو اتنا پانی یعنی اس گلاس کا پانی کس قدر قیمت دے کر خریدیں گے فرمایا ولّہ آدھی سلطنت دے کر فرمایا بس پی لیجئے جب خلیفہ نے پی لیا انہوں نے فرمایا اب اگر یہ پانی نکلنا چاہے اور نہ نکل سکے یعنی پیشابی بند ہو جائے تو کس قدر قیمت دے کر اس کا نکلنا ماول لیں گے علاج پر کتنا خرچ کریں گے کہ بلّا پوری سلطنت دے کر اس شاطور بس آپ کی سلطنت کی حقیقت ہے نہ آپ کی گورنمنٹ کی آپ کی حکومت کی یہ حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ ایک چلو پانی پر آدھی بک جائے اور دوسری بار پوری اس پر جتنا چاہے تکبر کر لیجئے جب پانی بچ جائے تو کیا کرے آل کی بارگاہ میں ایک صاحب نے پانی پی کر بچا ہوا پھینک دیا اس پر آل رحمت اللہ تعالی نے نہ چاہیے کسی برتن میں ڈال دیتے اس وقت تو پانی افراد یعنی کسرت سے اس ایک گونٹ پانی کی قدر نہیں جنگل میں جہاں پانی نہ ہو وہاں اس کی قدر معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر ایک گونٹ پانی مل جائے تو ایک انسان کی جان بچ جائے تو بہرحال پانی بالکل پھینکانی چاہیے کترا بھی یعنی پانی پینے کے بعد بھی پیالہ گلاس رکھ دیں گے نا تو اس کی دیواروں سے اتر کر چند کترے جمع ہو جاتے ہیں اس کو بھی پی لے چھوڑے نہیں لیکن بہت احتیاطی ہمارے یہاں ہوتی ہے پانی بہت ضائع ہوتا ہے جگ سے بھرتے ہوئے بھی بسوں کا بار گر رہا ہوتا ہے احتیاط کرنی چاہیے اب احتیاط کے باوجود گر پڑا بےخیالی میں تو وہ ایک الگ بات ہے جان بوجھ کر بے احتیاطی نہ کی جائے حدیث پاک میں ہے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پی لے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قے کر کے نکال دے الٹی کر دے منع ہے کھڑے ہو کر پانی پینا گناکار نہیں ہوگا لیکن منع ہے سنت یہی ہے کہ بندہ بیچ کر پانی پیے سیدھے ہاتھ سے پیے تین سانس میں پیے سانس لینے کا طریقہ یہ نہ پیا سانس لیا پیا اور اب پیا ہٹا کر پیا, پیالہ ہٹا کے اس طرح تین سانس میں پیے بسم اللہ پڑھ کر ایک گوٹ پیا پی چکنے کے بعد سانس نکالا بار الحمد للہ پھر ایک گوٹ پیا پھر سانس ہٹا کر الحمدللہ رب العالمین پھر تیسرے سانس میں جتنا پینا چاہے پی لے اور اب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین المین الرحیم رحیم بچہ وہ پھیکنا نہیں ہے اور پینے کی بھی یہ کہ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے تو جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے چاہیے اور چوس کر پانی پیئے اور آواز پیدا نہ ہو چوسنے میں بھی اس کی بھی احتیاط یہ سب پریکٹس سے آئے گا ابھی سن کر تو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی کھڑے کھڑے ہی پینا ہوگا اب ہی نہیں ہے مطلب سیریس لیتے ہی نہیں ہے. سنی ادھر ادھر سے نکال دی چلتا ہے چلے گا کچھ نہ کچھ سانس تو چلے گا ٹانگے نہیں چلیں گی ہاسپٹل میں جیب چلے گی امی ابو کی تیزوری چلے گی اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ہم کو احتیاطیں کرنی چاہیے احتیاطوں میں ہماری بھلائی ہے سنتوں میں ہماری بھلائی ہے دنیا کے بھلائی کے لیے بھی نہیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور آفتوں سے بھی بچت ہوگی انشاء اللہ مصیبتوں سے بھی ان اللہ نجات ملے گی اللہ تعالیٰ عالم و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی علیہ اللہ, سلو سلو سعر اللہ, سعر اللہ علی محمد. پیارے پیارے مدنی منو پانی کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہے پانی کو پھینکنا نہیں ہے بال بچے بہت پانی ضائع کرتے ہیں بہت پانی ضائع کرتے ہیں بعض نل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس کو کھولا جاتا ہے تو کھولنے کا انداز بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسے جلدی سے کھولیں گے اب ظاہر چھوٹا سا گلاس ہے وہ بھر جائے گا فوراً اور جب وہ فوراً بھرتا ہے تو اس میں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ جب گر رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے پانی ضائع ہو رہا ہے اور آپ کا جو پیٹ ہے آپ کی جو سرابی ہے وہ تھوڑے سے پانی میں ہو جائے گی جب آپ نے فل گلاس بھر لیا پورا گلاس بھر لیا اور یہ جو شروع کا ضائع ہو گیا اور جب آپ پانی پیئیں گے اب آپ تھوڑا سا پانی پیئیں گے گلاس بڑا ہے فل آپ نے گلاس بھر لیا تو اب اس پانی کا کیا کریں گے تو یہ ضائع ہو سکتا ہے نا تو اس کو ضائع نہیں کرنا اور اتنا پانی نکالیں جتنا پانی آپ نے پینا ہے پھر دوبارہ لے لیں وہ کولر وغیرہ کہاں جا رہا ہے تو وہ بھی کہیں نہیں جا رہا اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہا ہے پھر اسی طرح بسو کا وہ بٹن دباتے ہیں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا نل کھولتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر کسی سے باتوں میں لگ جاتے ہیں باتوں میں لگ جاتے ہیں یا ادھر, ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ پانی جو ہے وہ پھر بھر جاتا ہے پھر وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالٹی نل کے نیچے لگا کر آ جاتے ہیں اپنے کام وغیرہ جو ہے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر آ کے دیکھتے ہیں تو بالٹی تو فل ہو گئی کا تو دب بھی نہیں ہوتا پانی اتنا سارا ضائع ہو گیا ایک بالٹی بھری ہے دو بالٹی کا پانی آپ جو ہے ضائع کر چکے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ آ کر نل کو بند کر رہے ہیں اسی طرح باز کی ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ بھر جاتی ہیں پوری گلیاں سے ہو رہی ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے پانی آنے کا دن تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے بعض پڑوسی آتے ہیں دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں بھائی آپ کی ٹنکی بھر گئی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کے گھر کی ٹنکی جو فل ہو گئی ہے اور گلی میں خوب پانی بہ رہا ہے خوب پانی بہ رہا ہے اب یہی ہے نا کہ یہ نعمت پانی جو ہے ہمیں آسانی سے میسر آ رہا ہے اب یہ کہ مدنہ ضائع کر رہے ہیں یا ہم خود ضائع کر رہے ہیں اور پھر بسوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر ہمیں جب معلوم ہوتی ہے جب پانی آنے کا دن ہو اور پانی نہ آئے او ہوئے پھر تو کیسی پریشانی ہوتا ہے تو بسوں کا ادھر پائپ لگائے جا رہے ہیں ادھر پائپ لگائے جا رہے ہیں اور پھر گلی میں جو ہے پائپ والا ایک نقشہ جو ہے بچھا ہوا ہوتا ہے پھر جو بھائی احتیاط سے دھونا ہے بھائی ان کو نہیں ان کے ہاتھ ہاتھ دھلا کے خود لے کر آئے تو بچوں کے ہاتھ بھی بسوں کا خود دھلایا جا رہا ہوں جب پانی آ جاتا ہے تو یہ نہائیں دھوئیں کس طریقے سے وہ پانی کو ضائع کرتے ہیں تو نعمت کی قدر بس اوقات اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ہمارے پاس سے دور ہو جاتی ہے ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے آج پانی میسر ہے کہ فری میں مل جاتا ہے یوں لوگ آ کے پانی پیش کر دیتے ہیں یہ کوئی کہ ضائع کریں ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا تو پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ پانی پانی اگر تھوڑا سا بھی ہو نا تو اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خام خواب پھینکنا نہیں چاہیے تھوڑا سا پانی بچ گیا تو یہ استعمال ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے اچھا آپ کو پینے کا بھی ذہن نہیں بن رہا हुँ. تب بھی ایسی چیز ہوتی ہے برتن دھونا فلا چیز کرنا کہیں پر پانی بہانا وہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان نے پی لیا تو اس کا جھوٹا پانی ہم نہیں پیئے منقول ہے سمنی شفا ان یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے پی لینے کے بعد چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند کترے پینڈے میں جمع ہو چکے ہوں گے انہیں میں پی لیجیے امیر و سنت کا ایک ماحول ہوتا ہے جیسے پیالے سے پیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس پہ تھوڑا سا پانی سائڈوں سے جو یعنی آپ سمجھے اپنے پیالے سے لیا تو پانی اوپر کی طرف کچھ آئے گا تو پھیل جاتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہو کر جمع ہوتا ہے تھوڑا سا بن جاتا وہ بھی وہ بھی پی لیتے بچوں کو یہ بات کہتے کہ کسی کا تو یہ کیا کہ یہ تو آ گئی نا بات کہ جھوٹے پانی میں شفا ہے اور اس میں یہ چیز یاد رہے کہ یہ چیز نقصان کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں اس کا بڑا نقصان ہے یہ چیز ہے آپ یہ بتائیے ایک وہ جو جھوٹا پیا تھا پانی اس کی وجہ سے کتنے بچے ہاسپٹلائز ہو گئے ہاسپٹل میں چلے گئے بیمار ہو گئے انتقال ہو گیا کیا ہوا آپ یہ بیان کریں تو ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے اور اس چیز کا ذہن میں بات بھی نہیں آنی چاہیے ایک تو پانی اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کی حفاظت کا ذہن ہونا چاہیے اللہ نے عطا کی ایک چیز اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس سے بچانا چاہیے ضائع کرنے سے بچانا چاہیے اب یہ اتنا سا پانی جو شخص بچانے والا ہوگا وہ زیادہ پانی تو آپ نے جیسے بتایا نا بالٹی بھر گئی اور اتنا گر گیا اتنا گر گیا یہ سوچ کب بنے گی جب اتنے سے پانی کے بارے میں بھی ذہن ہو جائے گا کہ اتنا سا پانی نہیں روڈوں پہ گر گیا گھروں سے باہر آ گیا چیز ہو رہی ہے اس طرح ضائع ہو رہا ہے ٹوٹیاں کھولی گئی ہیں گلاس کے اندر اتنا زیادہ پانی پانی بھرنا ہے تو بہت تیزی سے ٹوٹی کھول دی ہے سارے کاموں سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے کہ تھوڑا سے پانی کی بھی حفاظت رکھے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ جیسے کہ ابھی بھی شاید بعض سے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نل کو نا کپڑے سے باندھ دیتے اس نل پانی ٹپک رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ خطرے شاید آپ کے گھر میں کے ناظرین ایسے نل ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی کہ وہ اس میں سے پانی مسلسل گر رہا ہے مسلسل گر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد دو کترے تین قطرے اس کو باندھ دیتے ہیں نل چینج نہیں کرتے کیا کہیں گے نل تو چینج کرنے وہی بات ہے نا کہ جب ذہن یہ بن جائے گا پانی کی حفاظت کا اور تھوڑا تھوڑا سا پانی کو بھی نوٹ کرنے کی عادت بنے گی پھر یہ ذہن جائے گا یعنی آپ نے جیسے ایک بات بیان کی کہ وہ بالٹیاں بھر جاتی ہیں گر جاتی ہیں پتہ نہیں توجہ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو جب بالٹی کی بالٹی چلی جائے توجہ نہیں ہوتی ایک دو کترے پر کیسے توجہ ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب گلاس کی تھوڑی سی بچی ہوئی کولڈ ڈرنک تھوڑی سی بچی تھوڑا سا پانی تھوڑا سا جوس جو ہے اس کو بھی بندہ استعمال کر رہا ہے کہ مجھے اسے استعمال کرنا ہے تھوڑی دیر بعد گلاس کو دیکھنے میں پانی جمع ہو گیا جب یہ ذہن بن جائے گا سوچ ہوگی سیریس لیں گے اہمیت بن جائے گی پھر جا کر یہ چیز آئے گی کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کرے گا تو یہ نوٹ کرنے کے لیے بھی پہلے ہمارا سارا انداز پانی کی حفاظت کا ہونا چاہیے تو نیت کر لیں کہ پانی کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ شاء مزید کیا کہیں گے مت بھیا دیکھیں ہم نے چونکہ روزمرہ کے اندر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس کو لے کر آگے چلنا ہے پانی کے حوالے سے ہمارے پچھلے سلسلے میں بھی ہوا اس سلسلے میں پانی ضائع کرنے کے تعلق سے اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی پانی کی اہمیت بھی بیان کی ہے میرا علیہ سنت نے اب ہم تر... کچھ موضوع اس طرح کے جو روز مرہ کے ہیں یعنی ہر روز ہم جن کاموں کو کرتے ہیں ان کاموں کو سنت کے مطابق دین کی تعلیمات کے مطابق اللہ اور رسول ارزل وصلی اللہ وسلم کے حکم کے مطابق کر سکے ٹھیک ہے اب ہم چل رہے ہیں ہماری عام طور پہ جو ملاقات ہوتی ہے اس میں مسلمان کرتے ہیں سلام تو ہم سلام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزوں کا کی احتیاط کرنی چاہیے کیا انداز رکھنا چاہیے ایک سوال اور اس کا جواب آئیے ہم سنت کے مدوری پھل لیتے ہیں کیا ہر جائز کام میں نیت ہوتی ہے سلام میں کیا نیت ہوتی ہے اور سلام کس طرح کیا جائے اور جواب کس طرح دیا جائے اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی سلام کسی ہی طرف بھیجے تو تو جواب کیسے دینا ہوگا ایک نیت تو اس کی یہ کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں سلام کر رہا سنت ویسے اگر کوئی نیت نہیں تھی سلام کیا تو سواب نہیں ملے گا سنت کی نیت کر لے یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ سلام کے مانا ہے تم پر سلامتی ہو السلام علیکم تم پر سلامتی ہو وہ رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت و اور اس کی برکتیں تم پر ہوں اب یہ دعائیں دے کر تو لوٹ مار نہیں ہو سکتی مارداڑ نہیں ہو سکتی اس میں یہ ساتھ میں نیت کرے کہ تمہاری جان مال عزت آبرو میں دخل اندازی حرام سمجھتا ہوں یہ نیت ہو مدینہ مدینہ ٹھیک ہے عادت نہیں ہے آپ کوشش کریں کم از کم اتنا تو ذہن میں آ جائے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں تاکہ ثواب تو ملے اب یہ کہ سلام کس طرح کیا جائے تو وہ تو تھوڑا اس پہ کوشش کرنی پڑے گی مخرج بولتے ہیں نکلنے کی جگہ حرف نکلنے کی جگہ تو حروف مخارج سے ادا کیے جائیں تو یہ سکھایا جاتا ہے یہاں اور ویسے بھی ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان سارا ہی سال لگتے ہیں اس میں سیکھ لیں تو السلام علیکم اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ یہ جیسے کہ سلام علیکم سلام یہ بولتے ہیں اب اس کا تو جواب بھی واجب نہیں ہوگا سلام ہے اچھا یا کہیں گے سلام علیکم سلام والم سلام علیکم اتنا بھی کرتے ہیں اب یہ کیا ہے سلام تو نہیں ہے اب گل من من کر رہا ہے تو اب یہ کہ شرعی طریقہ ہے وہ السلام علیہ کم پر پیش بھی پڑھنا ہے السلام علیکم کم اب یہ سب سیکھنے جائے گا السلام علیکم اب اس کا جواب و علیہ اتنی آواز سے دے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے یہ واجب ہے و علی کو نیم سین پیش مس و علئی کو یہ بھی نیا تھا اچھا آئن کو زبر پڑنا ضروری ہے ولی کم وحم آپ جو تھوڑا بہت سے سوروپ نکال بھی لیتے ہیں تو وہ اس طرح جواب دیں گے و علیہ کو مسلام یہ بھی غلط و علیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو ابھی وہ رحمت اللہ و بارہ کہ باقی ہے اب یہ سارا ہم سیکھنے جائیں گے تو ٹائم کافی لگے گا نا تو اس لیے مدرس المدینہ ابالغان کی ترکیب کریں دوسروں سے پوچھ لیں جو یہاں جانتے ہیں کافی اسلامی بھائی ایسے ملیں گے آپ کو جو ماشاء اللہ جانتے ہوتے ہیں تو جو مدر مذاکر پابندی سے اٹینڈ کرتے ہیں ان کو بہت کچھ معلومات ہوتی ہے ہم بھی ماں کے پیٹ ٹھیک ہے ہمارے دور میں اس طرح کے نہیں تھا مدنی ماحول لیکن جذبہ تھا کتابیں پڑھ کر علماء سے سن سنا کر پوچھ پاچھ کر یہ سیکھا یہ دو چار الفاظ تو آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے آپ بھی یہی کریں تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ شاء درد ہونا چاہیے جذبہ ہوگا سیکھ لیں گے جذبہ تھا نوٹیں گن نہ سیکھ لیں نوٹوں کی پہچان سیکھ لیں سیکھ گئے نا تو سیکھنا جاتا ہے انشاءاللہ چھوٹے تھے تو کپڑے پہن دیں سیکھ لیے نا اب یہ بڑے بڑے بڈوں کو اماما باندھنا نہیں آتا یہ پہلے کپڑے بھی تو پیدا نہیں آتے تھے سیکھا نا اماما باندھنا بھی سیکھو کیوں کسی موتاجی تم باندھو تم باندھ دو بندوا رہے ہو ایک دوسرے سے اگر کوئی سلام بھیجے हाँ. تو اس کو جواب کس طرح دینا چاہیے کوئی سلام آپ کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا عموماً لوگ جس کا جواب خود ہی دے دیتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بھائی ہاں عمران کو سلام کہنا تو یہ جس کو کہا وہ بولتا وعلیکم السلام سلام کا جواب دینا تو آتا ہی نہیں جس کو دینا آتا ہویکٹس کی اس کو یہ مسالہ بھی معلوم ہو مجھے جواب نہیں دینا ہے مجھے تو یہ امانت دی جا رہی ہے اب اگر آپ نے ہاں کہہ دیا کہ میں سلام کہہ دوں گا تو واجب ہو گیا کہ پہنچانا ہوگا آپ نے کہا کہ الیاس نے آپ کو سلام کہا تو عمران کو چاہیے کہ وہ یوں کہ واقع سلام اور تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو بارہ کا سلام کہہ دیں کہ تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو تو سلام کرنا کس کی سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم نے اس سنت پر عمل کرنا ہے جیسی ہمیں اپنے اسلام بھائی سے ملاقات ہو کسی کے گھر جانا ہو تو کیا کرنا ہے فورن باواز بلند خوشی سے آپ نے سلام کرنا ہے اور اس انداز سے سلام کرنا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا بعض جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی عادت ہوتی ہے وہ اس طرح سلام کرتے ہیں اداب ارزے یا آپ نے اپنے, اپنے بڑوں سے سیکھا مزاج کیسے ہیں صبح میں صبح بخیر شام بخیر اسی طرح جب رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے سلام کرنا ہے لیکن اس وقت ٹاٹا ہاتھ ہلاتے ہیں وہ بعض بڑے بھی ہوتے ہیں ہاتھ ہلایے ہاتھ ہلایے ہاتھ, ہاتھ, ہاتھ تو ہلائیے لیکن آپ سلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور گڈ بائے ٹاٹا اس قسم کے الفاظ زبان سے نہ کہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس نے سلام کیا حضرت آدم علیہ نبینہ علیہ صلاح سلام کو اللہ زب الحکم فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو فرشتوں کو سلام کرو حضرت آدم علیہ نبینہ والی سلاۃ والسلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا اب کیا سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس انداز سے سلام کیا السلام علیکم اور آپ کو معلوم فرشتوں نے کیا جواب دیا فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و رحمت اللہ کے الفاظ جو ہے ظاہر تھے اب کوئی ہمیں سلام کرے تو کوشش کریں اس سے اچھے بہتر انداز سے ہم اس کو جواب دیں اور جگہ جگہ جو ہمارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں چلتے پھرتے ان کو بھی سلام کرنا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسی طرح بسوکات جی ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو بولتے ہیں نانی سے بات کر لیں یا بھئی چاچو سے بات کر لیں ماموں سے بات کر لیں ابو سے بات کر لیں یا سے بات کرتے ہیں تو بسوکات فون اٹھاتے اس طرح کرتے ہیلو ہلو ہیلو ہیلو ہیلو نہیں کرجیے آپ سیدھا سیدھا سلام کیجئے اور یہی اچھا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہیلو کا جواب کیا ہے کچھ بھی نہیں ہلو کا سلام کریں گے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی ثواب بھی ملیں گی اب میں آپ کو ایک مدنی باہر سناتا ہوں ہمارا ایک چھوٹا سا مدنی منا تھا تقریباً اس کی عمر تھی چار سال تو اس کے والد صاحب اس کو اسپتال لے کے گئے تو اپنے ابو کے ساتھ وہ اسپتال گیا تو اب چھوٹا سا تھا پیارا سا مدنی منا کے سبزی ماما شیف لگایا مدنی لباس پہنا ہوا درون چادر بھی گلے میں اب یہ گئے اسپتال کی جانب تو وہ مدنی منہ جو تھا وہ تھا اچھا اور سب کو سلام کر رہا پیار سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دیدنی تو ہے نا کہ چھوٹا سا بچہ اسپتال میں آیا اور جو مریض لیٹے ہوئے تھے اب جو جس مریض کی عادت کی لیے گئے تھے تو مدنی منہ دوسری مریضوں کی بھی عادت کرنے لگا ان کی خیر خیریت جو ہے وہ معلوم کرنے لگا تو ایک غیر مسلم عورت اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اس مدنی منع کو تو اتنا چھوٹا سا پیارا سا مدنی منا اور آپ دیکھتے نا مدنی آتے ہیں پیارے پیارے سے تو وہ چھوٹا سا مدنی منا تھا تو اس غیر مسلم عورت نے اس کو بچے کو جو اپنے پاس بلایا اس مدنی منہ کو اب اس کو پیار کرنے لگی تو کسی نے اس کے والی صاحب کو بتایا کہ یہ عورت جو ہے مسلمان نہیں ہے اب اس کے والی صاحب نے کسی بہانے سے جو ہے اس کو قریب بلا لیا اپنے پاس تو وہ جو عورت جو تھی جو غیر مسلم تھی وہ کہنے لگی اس کا ہولیا دیکھ کر اس کی باتیں سن کر چھوٹے سے چار سالہ مدری مننے سے کہا میں ایسی متاثر ہوں اسلام سے ایسی متاثر ہوئی ہوں اس چھوٹے سے بچے سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو کیسی برکت ہے جو چھوٹے مدنی مننے ہیں نا جو اپنے مدنی منع ہے اپنی مدنی منیا ہے تو وہ جو ہے سلام کیجے سب کو سلام کیجیے کریں گے آپ کو کہنا نہیں پڑے دیکھیں مامو آئیں گے چاچو آئیں گے آپ نے سلام کرنا آپ نے خود آگے بڑھ کر جو ہے ہاتھ ملانا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ نے جیسے بیان کیا کہ جیسے سلام مدرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا اور و علیکم السلام و اللہ کا اضافہ کیا یہاں ایک بات یاد رہے کسی نے کہا السلام علیکم آپ کہیں و علیکم السلام و اللہ اور کسی نے کہا السلام علیکم ورحمت رحمت اللہ تو آپ کہیں و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و براکات ہو آپ اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم و رحمتہ اللہ و براکات کا جواب یہاں تک ہی دیا جائے گا و علیکم السلام و رحمت اللہ و براکات سلام نے اس سے زیادہ نہیں ہے بس یہاں تک ہے سلام وہ کوئی اس طرح بولنا شروع کر دے کہ بھائی وہ جنت المقام دوزہ خرام اس طرح کے جو جملے وغیرہ ہوتے ہیں ایسے جملے بالکل غلط ہے سلام کی اہمیت کا ذہن میں ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, علیہ وسلم تعالی علی نے فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے سبحان اللہ تو تکبر اپنے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا اگر یہ بات پیدا ہو گئی یہ کیا دو ٹکے کا لڑکا آ گیا میں تو مدنی ملا ہوں میں تو حافظ ہوں میں تو یہ بھی ہوں میں تو سلام بھی کرتا ہوں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یہ نماز بھی نہیں پڑھتا ایسی باتیں بالکل غلط ہیں ایسی دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا اور ہم نے جو عمل کیا ہے وہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانے تو اب ایسی بات جس بچے کے حوالے سے دل میں کسی منی من کیا ہے وہ پہلے بڑھ کر اس کو سلام کر دے اس کی برکت یہ ہوگی کہ ایسی بات دل سے ختم ہونا سبحان شروع اللہ سبحان سبحان اللہ تو اسی طرح یہ بھی ہے سلام میں پہل کرنی چاہیے سلام میں جو پہل کرے اس پر نبے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل سبحان اللہ اور یہ یعنی یوں سمجھے السلام علیکم کہنے سے دس وحمۃ اللہ کہیں گے تو بیس اور کہیں گے تو وبارہ کاتح کہ ہمیں کس طرح سلام کرنا ہے علیہ کم ورحمۃ اللہ وبارہ کاتح اس انناس سے سلام کریں اس کی مشق بھی کریں اور اس کی ترکیب بھی بنائیں اور یہ بھی یاد رہے کہ سلام جو ہے وہ اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا بھائی مطلب مجھے کہا کہ باپو کو سلام کہہ دیجئے جی گا تو میں نے یہ نہیں بول دینا و علی کو سلام جی میں جاؤں گا میں باپو کو بول دوں گا کہ بھائی سلام کہا ہے اب آپ کے پاس کوئی سلام لے کر آ گیا کہ بھائی باپو نے آپ کو سلام کہا ہے تو اب آپ نے کیا جواب دینا ہے اب آپ نے کہنا ہے و علی کا و علیح سلام تو اس طرح سلام کا جواب دینا دیکھیں اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے لے کر آنے والا بس آپ کی والدہ ہوں گی تو کیا ہوگا یہ چیزیں سیکھنے سے آئیں گے. کبھی کبھی وہ الئی کی بھی ہو جائے گا الیہ بھی ہو جائے گا لیکن عام طور پر جس طرح سلام آتا ہے کوئی لے کر آیا اسلائی بھائی آپ کے پاس کسی اسلام بھائی کا تو وہ الیہ کا وہ علیہ سلام آپ نے اس طرح جواب دینا یہ بھی یاد کرنا پڑے گا ہاں یہ یاد بھی کرنا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا اور ذہن بھی بنانا پڑے گا اور سلام کا جواب بھی فوراً دینا ہے دیکھیں جب ملاقات کے لیے بھائی جمع ہو تو سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا اور فورن دینا اونچی آواز کے کہنے والا سن لے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ واجب ہے لازم ہے ملاقات کے لیے جو آیا تو اس کا سلام کہنا سنت اور اس سلام کا جواب دینا واجب ہے سبحان اللہ اور یہ بھی یاد رہے بات چیز ایسی ہوتی کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ سنت ہے ٹھیک ہے عمل کرے نہ کرے نہیں ایسا نہیں ہے بعض چیزیں سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہے یعنی سمجھانے کے لیے بہت اہم سنت ہے ہر سنت اہم ہے تو یہ بہت اہم بہت زیادہ اس پہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور محبت بڑھتی ہے سلام کرنے थी سے جی سلام کرنے سے محبت بھی بنتی ہے تو اب یہ جو سنتوں کی بات آتی ہے نا بھائی یہ سنت اس پر عمل کرنا نہیں کرنا ایسا نہیں ہے جو سنت موقع ہے اہم سنتیں ہیں ہر سنت اہم ہے یہ بے حد بہت زیادہ اہم سنتیں جو ہوتی ہیں سنت سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات بولی تو اب یہ جو سنت ہے اس کو اگر جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو گناہ ہوگا تو ملاقات کے وقت سلام کرنے کی عادت ہونی چاہیے یعنی اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے سلام کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہوں اب یہ آپ کا ہاتھ مل رہا ہوں سلام کرے جواب دے اس طرح کا ایک انداز ہونا چاہیے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے اور جب بھی آپ ہاتھ ملائیں گے تو آپ نے اسی مطابق سنت کے مطابق ہاتھ ملانا ہے ٹھیک ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پیارے پیارے مدنی منوں میٹھی میٹھی مدعی منوں سلسلے کا وقت ہوا اختتام آئیے اپنے عدم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد برو تحریک جاری جاری رہے رہے گی اور مدنی زاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ علی تعالی علی محمد صلی اللہ, علی محمد صل اللہ